جی انیش بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی جتنے سوال کی سمجھ آئی ہے تو اصل میں میرے بھائی سارے سات تولے سونا باون تولے چاندی یہ نصاب ہے چاہے زیور ہو یا ویسے ہو اس پر جو ہے وہ زکات فرض ہوتی ہے یہ چالیسواں حصہ ہے یا اس کی مقدار میں دولت ہو پیسے ہو تو ان پر ہے چالیسواں حصہ جو ہے وہ زکات نکالی جاتی ہے نساب اس کا یہ ہے اس میں جتنی بڑھتی جائے گی اس سے حساب سے اس کی ہوتی جائے گی از کم اتنی چیزیں ہوں تو ان پر ہوٹ ہو زمین پر کوئی وکاط نہیں ہے زمین جو پیدا کرتی ہے اس میں اشر یعنی سب اشر ہوتا ہے جو اس سے پیدا ہو اس کا دسواں یا بیسواں اس پر جو برانی زمین ہو بارش وغیرہ سے جو فصل پکے اور یعنی نصف اشردی سو ایسا اس پر کہ جس پر آدمی خود محنت کرے پانی چینتن جو ہے وہ پانی دلائے تو وہ اشر ہوتا ہے زمین پر اس پر زکات نہیں ہے تو دوسرا یہ کہ اگر زکوۃ کے مہینے سے پہلے سن تھوڑی دولت آئے تو اس کو بھی شمار کرنا ہے تو پہلے تو آپ یہ تصور رکھیں کہ زکاط کا کوئی مہینہ نہیں ہے وہ جب آپ کے پاس جتنے پیسے نصاب کے آج ہوئے ہیں سال اتنے پیسوں پر وکاط ہے جو بڑھ گیا اس وکات سے چند دن پہلے زیادہ آ تو اس کو پھر وہ اگلے یعنی سال جو ہے وہ دیا جائے گا اگلے سال اس کو اس کی پھر وکاط جو ہے وہ دی جائے گی اس سال نہیں دی جائے گی وکاط پورا سال دولت پر گزرنے سے مثلا ایک لاکھ سے آپ نے کام شروع کیا یا ایک لاکھ آپ کے پاس تھا آئندہ سال ڈیڑھ لاکھ ہو گیا تو لاکھ پر, ہے. لاکھ پر نہیں ہے آ, اسی طریقے سے آئندہ سال جب ہوگا پھر ڈیڑھ لاکھ پر ہوگی تو جو شروع سال سے لے کر آخر سال تک مساد اس پر وکات ہوگی کم ہوتا رہا آ, تو جتنا آخر سال میں ہوگی اس پر ہوگا بڑھ گیا تو جتنا پہلے سال میں تھا اس پر ہوگی جی مینا انڈر اسکور تھرٹی uh, جی uh, مستی صاحب uh,